سیاحت مار انچدا دلب الخیر نا دل تلب د خیر فبارات مسلمان کی خان تمیداری خالقاد رسول اللہ ان ندین الن سیاح علی تقیم بخاری کی دین پہ کت کی داد خیر اندین دل نمبر تجاویز گل تن دے دے دا, دا, حصر دا خبر پوری. دین د مختار شخبر خیر فاہی ان دا, دی دینا دا جی دین دے دا دینا گل وگشتہ ادا تکراب دفار تاکید محصور د فد پوری اور دین متجاوید گل وغشت مقصد یا رسول اللہ چادارہ اور اللہ و کتابی وہ رسولی اہدا در سے سخل مناسب سیاحت اللہ دار کے ایمان تحاق و سفاط بانے اور تنظیم دار قسم عائب اور بل اقتصاد عوامر و دح کا مدا اور صحت بھی کتاب ہر ایمان بھی ہی چاند مرد اللہ تعالہ عہدار کی وہ تلاوت ہو وہ تعلیم و وہ تعلم ہو ن امتثال احکام و دوامر د دي اور صحاب رسول اضا چ ایتوہ او اتبعه و یمن به اتباع سنت دا وای مت المؤمنین انه چاحت دفاع ایمونین نو چداغي نبغاوت نکول داغي معاونت کول امور د خیر کی او فامر بنورمنع المنکر فرض رکید تل یوم پھر آ مت اما کم محبوب دے گا دنیا نا اللہ بن کی نغم دغمرد فورت د قمت کی چاچی آسانی وکلا ہما سر تنگ دس بانی کرد و تنگس اللہ میں سرا بنے آسانی وکلا تو تندس راہ سر اللہ فی دنیا فرا چاچی مسلمان فردرا و سراد ابھی بے فٹ پر کارن اللہ نے فرضرا نہیں دنیا کی بابا کے لیے